اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواده وزرياته وأهل بيته يجمعين أما بعد فأعوذ بالله سميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى وماسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم اپنی ساری زندگی ہر سانس پر احضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لاکھ درود بھی بھیجیں تو ہم ان احسانات کا نہ بدلہ چکا سکتے ہیں نہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہر درود کے بدلے میں ہر سلاد کے بدلے میں اللہ پاک دس بار درود اس بندے پر بھیجتا ہے یعنی رحمتیں بھیجتا ہے تو اور قرض چڑھ گئے منسلیہ واحد صلی اللہ بیہ علیہ اشرا اللہ پاک اس کے بدلے اس پر دس رحمتیں دس سلادیں دس درود بھیجتے ہیں. تو ہم اور زیادہ مکرو ہو جاتے ہیں اگر ایک بندہ صرف درود پڑے زندگی بھر کوئی دعا نہ مانگے تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ درود اس کے لیے کفایت کرتا ہے اسے حاجت مانگنے کی ضرورت نہیں قدرت خود اس کی حاجتیں ڈھونڈتی اور پوری کرتی جو آپ جو وہ ہستی ہیں کہ موسا علیہ السلام نے سابقہ انبیاء کی امتوں کے تجربے کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور کچھ اپنی بصیرت اور حکمت سے کام لیتے ہوئے مستقبل بینی کے لحاظ سے اللہ پاک سے ایک خاص رحمت طلب کی جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں یہ کسی اور امت کی امانت ہے یہ کسی اور رسول کی امانت نبی المی اللہ جدون مکتوباً والیل اس نبی امی کا نام تم تورات اور انجیل میں پڑھو گے وہ کون سی رحمت تھی اور اللہ پاک نے اپنی کس نعمت کا اتمام کر دیا ہے موبائل بند کر دیں جی مہربانی کر کے بغیر کہے جب کسی اجتماعیت میں بیٹھا کریں تو موبائل بند کر دیا گیا اتنا تو سیکھ لینا اللہ پاک نے کتاب عزیز میں فرمایا الم اکم الط الکم دین اکم میں حج کے مناسب کے بعد آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے آٹھ مم تو آل ہی رسالت جو صدیوں سے چلتی آ رہی تھی اس کا اتمام تمہارے اوپر کر دیا ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رحمت نہیں آئے گی رحمت کا اہتمام ہوگا اور اس کتاب اور اس رحمت کے ملاب سے اسلام نام کا دین تمہارے لیے پسند کیا گیا ہے تم نے مسلمان بن کے رہنا ہے مسلم بن کے رہنا ہے سابق دور میں یوں ہوا کہ جب امت کچھ خاص قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتی تھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا اس امت پر دوسری قومیں کافر قومیں حاوی کر دی جاتی ہیں جو ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے مردوں کو قتل کر دیتے ان کے دین کے ان تمام ذخیروں کو نظر آتش کر دیتے جو انہوں نے لکھ لکھ کے لائبریریاں بھر دی تھی پر عمل نہیں کرتے تھے علماء قتل کر دیے گئے صدیاں گزر گئیں دین مٹ گیا لوگوں کو حلال اور حرام کا پتہ نہ رہا سبیں گزری چار چار پانچ پانچ سو سال گزر جاتے اس میں کتنی نسلیں گزر جاتی پھر آزادی ملی کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھایا کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھایا کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھایا, کہیں سے اٹھایا اس کو جوڑ جاڑ کے ایک دین بنایا اس میں یہ ہوا کہ سزا تو بڑوں کی تھی یہ جو بعد میں پانچ دس نسلیں آئیں سزا تو ان کو ملی نا دین تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا جو بعد میں آنے والے ہیں نقصان تو ان کا ہوا ہے نا وہ چیز اس امت کے ساتھ اللہ پاک نے یہ وہ رحمت تھی جو موسا مانگ رہے تھے اور یہ وہ رحمت تھی جو اس امت کو ملی کہ دین ایک دو چار دس سال یا سدیاں نہیں دو گھنٹوں کے لیے بھی اس امت سے جدا نہیں ہوا حکومتیں آتی اور جاتی رہیں سلطنتیں بنتی اور مٹتی رہیں لیکن دین ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ہاتھ سے نہیں ہے وہ تسلسل اور وہ تباتر ہے اور دین کا معتد بے معہ جو حلال اور حرام فرائض اور واجبات پر مبنی ہے وہ تواتر کے نتیجے میں ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں کہیں کوئی وقفہ نہیں آیا دیکھیں ماں کو دیکھ کے بچی نماز پڑھتی ہے باپ کو دیکھ کے بیٹا نماز پڑھتا ہے اسے نہیں پتا کہ حدیث میں رفع یا دین لکھا ہے نہیں لکھا رقو لکھا ہے نہیں لکھا وہ فالو کر رہا ہے وہ ماں کو یہ باپ ہے اس کا نام تواتر ہے قرآن ہم تک اسی تواتر سے پہنچا ہے نماز اس کی رکعتیں اس کے اوقات اسی تواتر سے پہنچے ہیں اس لیے جب بخاری شریف نہیں تھی تب بھی یہ چیزیں موجود تھیں جب مسلم شریف نہیں تھی تب بھی نماز موجود تھی جب موتا امام مالک پہلی حدیث کی لکھی جانے والی کتاب نہیں تھی لوگ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے یہ جنہوں نے اکٹھا کیا ہے انہوں نے ثواب کی نیت سے اکٹھا کیا ایک تاریخ مرتب کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ورنہ دین تواتر کا نتیجہ ہے کہا اور علماء نے لکھا کہ یہ تواتر اتنا یقینی ہے کہ مسموع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح گویا یہ نمازوں کے اوقات اور یہ رکتوں کی تعداد ہم لوگوں نے احضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی قرآن کی کیا سند ہے کتنا یقین ہے ہمیں گویا ہم نے یہ قرآن خود احضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس امت میں کچھ لوگوں کے گناہوں کی سزا ان کی اولادوں کو نہیں ملی کہ ان کے کیے کے نتیجے میں اللہ پاک دین لے لے اور بعد میں آنے والی پانچ دس پندرہ نسلیں بھٹکتی پھریں دھکے کھاتی پھریں اور اپنے باپ دادا کے کیے ہو کر خمیازہ بکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اللہ پاک سے یہی چیز مانگی تھی کہ میری امت اس طرح نہ مٹائی جائے جس طرح پچھلی امتیں مٹائی جاتی رہی ہیں اللہ پاک نے کٹھی لہذا ہم کہیں محکوم ہوتے ہیں تو کہیں حاکم ہوتے ہیں کہیں ہمارے اوپر جنگ مسلط ہوتی ہے تو کہیں ہم اس کے لیے چندے کر رہے ہوتے ہیں جسے اقبال نے کہا ہے کہ جہاں میں اہل عما صورتِ خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے مومن یہ امت سورج کی مثال ہے کہ یہاں غروب ہوتا ہے تو لندن میں ابھی زور ہوتی ہے وہاں والوں کے لیے نہیں ڈوبتا دین کے معاملے میں الحمد للہ الحمدللہ یہ ہمارے نبی کی دعا کا صدقہ ہے اور وہ جس نے کہا کہ یہ آپ ہی کا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں جی میں شرک ہے شرک نہیں ہے موسا اسلام کی بھی امت ہی تھی پانچ پانچ چھ سال کتاب کوئی نہیں ہے پڑھنے کے لیے قبلہ کوئی نہیں ہے منہ کرنے کے لیے گھروں کو قبلہ بنا لو اپنے گھروں کو وجالو بوئوں تک تن یہ اس ذات اس رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ہم اتنے گناہگار ہونے کے باوجود بھی اپنے دین کے ایک ایک قومیں اور فل اسٹاف کے ساتھ موجود ہیں اب جب دین اتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہے تو پھر یہ جو اختلافات کے فسانے ہیں اس کی کیا حقیقت بھائی کوئی چیز تو اس لیے ہوتی ہے ان رائٹنگ لائی جاتی ہے کہ اختلاف نہ پڑے اور اگر اس کے ان رائٹنگ لانے سے اختلاف ختم نہ ہو تو بے فائدہ چیز ہو گئی پھر تو اختلاف کی حقیقت کیا ہے وہ کون سا اختلاف ہے جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ذات بابرکت کے زمانے سے لے کر اب تک ہے اور قیامت تک رہے گا اور اس پر کوئی نقیر نہیں ہے اور وہ کون سا اختلاف ہے جس سے پرانے حکیم نے روکا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا ہے اور امت کو کہا کہ قیامت تک اس اختلاف کے نزدیک نہ جانا اس اختلاف نے قوموں کو تباہ کر دیے ایک اختلاف ہوتا ہے قدرتی اختلاف اختلاف کی دو قسمیں ہیں ایک ہے قدرتی اختلاف جس سے مفر نہیں ہے اور ایک ہے ارادی اختلاف قدرتی اختلاف یہ ہے کہ کچھ لوگ خاص رنگ اور نسل کے ہوتے ہیں ان کا اس میں اپنا کوئی قصور نہیں ہے کچھ لوگ کسی ایک خاص خطے میں رہتے اس میں بھی ان کا کوئی قصور نہیں ہے کچھ لوگ کسی خاص نسل سے تعلق رکھتے ہیں اس میں بھی ان کا کوئی قصور نہیں یہ قدرتی اختلاف ہے تو کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی درمیانہ ہے کوئی پاکستان میں رہتا ہے کوئی امریکہ میں رہتا ہے اب اس اختلاف کو جو ایک نیچرل ہے جو اللہ کی آیات میں سے ایک آیات ہے جو مختلف زبانیں بولتے ہیں اور ان زبانوں کو وفی اختلاف اردھنتکم ای... والوانکم تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کے اختلاف میں اللہ کی نشانیاں ہیں اتنی ساری بات سب کو سمجھ لگتی ہے پھر کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے حساس ہوتے ہیں بڑے عقلمند ہوتے ہیں جن سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ قوم کو لے گئے آگے بڑھیں گے یہی حساس لوگ اس اختلاف کو قدرتی اختلاف کو فطری اختلاف کو ارادی اختلاف میں بدل دیتے جرمن نسل بہت اعلی نسل ہے لہذا دنیا پر رول کرنا اس کا حق ہے اور جنگ عظیم چھڑ گئی فلاں زبان والے بڑے عزت والے لوگ ہیں لہذا ان کا غلبہ ہونا چاہیے ان کی زبان کا غلبہ ہونا چاہیے ان کے کلچر کا غلبہ ہونا چاہیے اس دریا سے اس پار بسنے والے لوگ گٹیاں ہیں اور اس طرف بسنے والے لوگ بڑے عزت والے اور بڑی اعلی قوم ہے ہلاؤ چڑھائی کر دیں گے تو یہ لیڈرز اس لسانی نسلی الوانی اور جغرافیائی اختلاف کو جو کہ فطری ہے ارادی اختلاف میں بدل کے جنگ و جدال اور بڑی بڑی عظیم جنگیں شروع کرتی یہی معاملہ دین کا بھی ہے وہ اختلاف جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی رکھا ہے صحابہ کو اسے برداشت کرنے کی تعلیم و تربیت دی ہے اس فطری اختلاف کو لے کر دیکھیں دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی کلچرل ہوموجینیٹی پیدا نہیں کی جا سکتی کہ سارے بندے ایک ہی رنگ کے ہوں ایک ہی لباس پہنیں ایک ہی زبان بولیں ایک ہی سوچ سوچیں ایسا ممکن ہی نہیں اسی طرح ایک معاملے میں دو سوچیں پیدا ہو جانا یہ ایک فطری بات ہے اور جو قوم سوچتی ہے اس میں اختلاف بھی ہوتا لیکن اس اختلاف کو ارادی اختلاف میں بدلی کر کے فرقے بنا دینا ہوں اس کی قرآن نے بھی مذمت کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا کام ہے سب سے پہلے میں قرآن کی کراچ یہ جو, جو سات لہجوں میں کہا گیا ہے یہ سات سے مراد یہ ہے کہ مختلف لہجوں میں جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ تمہیں بیسوں دفعہ بیسوں آدمی ہلاک ہو گئے تو اس سے مراد صرف بیس آدمی نہیں ہوتے ڈھیر سارے لوگ ہو گئے اسی طرح قرآن حکیم جب نازل ہوا تو مختلف لوگ جو تھے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے اور وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو اپنے قبیلے کے لہجے میں ان کی پروناؤنسیشن ہوتی تھی مخارج ان کے وہ تھے امام مقحول رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیق سندھ سے ان کا تعلق تھا اور اپنے سندھی و نسل ہونے کی وجہ سے یہ فرماتے تھے شام میں یہ رہتے تھے اقامت انہوں نے اختیار کی مدینے کا بسرے کا مکے کا علم میں نے گھوٹ کے پی لیا ہے اور شام کا علم تو میں نے چھلنی میں چھان کے نگل لیے اس کے باوجود یہ قاف کو ہمیشہ قاف پڑھا کرتے جیسے ہم اجمی لوگ پڑھتے رئیس القرا ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں حتا کو عطا کہا کرتے تھے اپنے قبائلی لہجے کی وجہ سے اب صحابہ نے جیسا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرات سیکھی برائے راست سیکھی حضور سے سن کے گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کے انہوں نے جب دیکھا کہ دوسرا بندہ جو کرات کر رہا ہے وہ اس طرح نہیں کر رہا جس طرح میں کرتا ہوں اور چونکہ سنا ہوا برائے راست حضور تھے شی تھا ورنہ یہ ہوتا کہ شاید مجھے پڑھانے والے نے غلطی کر دی ہو غصہ آ گیا. اس بندے کو پکڑ کر گلے میں چادر ڈال کے حضور کے پاس لے آئے پہلے تو کہتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ میں نماز میں اس سے لپٹ جاؤں پھر میں نے کہا چلو صبر کرو ذرا نماز تو پوری کر لے کہتے کہ اس کے بعد گلے میں میں چادر ڈال کے اس کے کہتے ہیں کہ تو یہ کیا پڑھ رہا تھا ان کا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھایا کزبتا ہے جھوٹ کہتا ہے تو مجھے حضور نے کسی اور طرح پڑھایا لے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو سب سے پہلے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ارسل ہو چھوڑ اس کو چادر گلے سے نکالی انہوں نے وہ کہا کیا ماج ہے کہ اللہ کے رسول یہ تلاوت اس طرح کر رہے تھے نماز میں جس طرح آپ نے مجھے نہیں پڑھائی آپ نے فرمایا کہ اس سے سب سے پہلے ان سے کہا ہشام سے کہ آپ سنائیں کیسے پڑھ رہے تھے انہوں نے پڑھی تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے میں نے تمہیں اسی طرح پڑھایا تھا اس کے بعد نے کہا کہ عمر تم کیسے پڑھتے ہو انہوں نے پڑھ کے سنایا آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے میں نے تمہیں اسی طرح پڑھایا تھا تو اختلاف باقی ہو گیا اختلاف باقی ہے نا تو حضور نے فرمایا کہا فلاں تخت اختلاف مت کرو اختلاف کا سبب موجود ہے اور حضور ہمارے اختلاف مت کرو وہ فطری اختلاف موجود ہے ارادی اختلاف مت کرو یعنی ایک دوسرے سے نفرت مت کرو اس کو دشمنی کا ذریعہ مت بنا لو دوسرے صاحب ہیں عبداللہ اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ نم انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا یہ بھی ان کو لے کر آئے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بتانا شروع کیا کہ حضور یہ اس طرح پڑھ رہا تھا فرماتا ہے کہ جب میں قصہ بیان کر رہا تھا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر قدورت کے آسار اور ناگواری کے آسار پیدا ہوئے جب میں نے بات ختم کی تو آپ نے دونوں کی تلاوت سنی اور اس سے بھی کہا کہ احسن تھا اور اس سے بھی کہا احسن تھا اور احسن تھا تھی اچھا پڑا تو نے بھی اچھا اس کے بعد ان سے بھی حضور نے فرمایا دیکھو قوم اختلاف کی وجہ سے پچھلی امرتیں ہلاک ہوئی ہیں تم اختلاف مت کرو اختلاف کا سبب موجود یہ مختلف پڑتا ہے یہ مختلف پڑتا ہے آپ تو اختلاف مت کرو اختلاف مت کرو کا مطلب ہے دشمنی مت کرو سمجھ لگی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے رفا یا دین بھی کی ہے ترک بھی کی ہے جس کا دل کرتا ہے کرے رفا یا دین وہ نبی کو فالو کر رہا ہے جس کا دل کرتا ہے وہ ترک کر دے وہ بھی نبی کو فالو کر رہا ہے ترک بھی سنت ہے رفا یا دین کرنا بھی سنت ہے لیکن آپس میں نفرت مت کرو اب جن سے توقع تھی کہ وہ قوم کو لے کے چلیں گے انہوں نے ہی اس اختلاف کو ہوا دی دیكھیے دبئی جاتے ہیں آپ كہیں جی. سرک كا مینٹینس ہو رہا ہے دو ٹریک رہ گئے اس ڈام ہو گیا ٹریفک جام ہو گیا آگے چل کے تین ٹریک کھول دیے گئے ٹریفک کم ہو گیا آگے چل کے چار کھل گئے ٹریفک اور کم ہو گیا آگے چل کے پانچ کھل گئے ٹریفک اکا دکا ہو گیا اب جتنے ٹریک کھلتے جاتے ہیں ڈرائیور خوش ہوتے جاتے ہیں اسپیڈ بڑھتی چلی جاتی کبھی کسی نے شور مچایا کہ نہیں دبئی تو ایک ہی ٹریک جانا چاہیے یہ جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں نا آمین بل بھی اور امین بالجہر بھی فاتحہ خلف الامام بھی اور ترک خلف الامام بھی یہ تو جنت میں جانے والے ٹریک ہیں آپ اپنی طبیعت کے مطابق جس ٹریک پہ چاہیں اس پہ ہو جائیں آپ بیرئر لگا کے دوسروں کے روکنے کی کوشش مت کریں اسے قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ یہ بتیجے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ تشریف لاتے ہیں اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے ہیں وضو کے بارے میں نماز کے بارے میں اور وہ جو بھی حدیث بیان کرتے ہیں عمر بن عبداللہ عزیز ربی اللہ تعالیٰ نے اس کے بالمخالب حضور کی حدیث پیش کر دیتے اور آپ ابو داود سننے ابی داود کا مطالعہ کریں تو انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا باپ فلاں کرنے کے بارے میں باپ فلاں کام نہ کرنے کے بارے میں باب رفع یا دین کرنے کے بارے میں باب رفع یا دین نہ کرنے کے بارے میں سب سے بڑا کمال امام ابو داود کا یہ اب جب انہوں نے ان کی ہر حدیث کے بالمقابل اسی عمل کے بارے میں حضور کی دوسری حدیث بیان کی تو وہ پریشان ہو گیا امر بن عبدل عزیز نے ان کی پریشانی دیکھی تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا کیا تکلیف ہے مجھے تو جب یہ اختلافی احادیث ملی کسی بھی عمل کے بارے میں تو مجھے یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہیں مت کو کچھ آدگی ہو گئی نا ایسے کر لیں ایسے کر لیں اس میں نفرت والی کیا بات سارے نبی کے طریقے ہیں اس میں دو قسم ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ نئے نئے دین میں آتے ہیں دین میں آتے سے مراد یہ کہ پہلے ذرا لبرل ہوتے ہیں سیکولر ہوتے ہیں نماز روزہ کوئی نہیں کرتے اچانک اللہ پاک نے ہدایت دی اس طرف پلٹ کے آ گئے جب وہ یہاں آئے تو پریشان ہو گئے تو یہ کیا یہاں تو نئے نئے طریقے ہیں کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑ رہا ہے کوئی ناف پہ رکھ کے پڑھ رہا ہے کوئی سینے پہ رکھ کے پڑ رہے کوئی رفا دہن کرتا ہے کوئی نہیں کرتا کوئی قنوج پڑتا ہے کوئی نہیں پڑتا سب سے زیادہ وہ پریشان ہوتے ہیں اب انہوں نے کتاب ایک حدیث کی رکھی ہوئی ہے اپنے پاس اور ہر مولوی کے پاس دھکے کھاتے ہیں ان مولویوں کو سیدھا کروں پہلے کہ جی یہ تو اس طرح ہے ایک تو یہ طبقہ جو بیچارا پریشان ہو جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور لوگ ہم سے بھی آ کے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے بھائی سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوئے دی کام ہے جس طریقے سے مرضی آپ پڑھیں نماز کے ہونے یا نہ ہونے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ <تصفح> ہاتھ ناف پہ باندھیں یا سینے پہ باندھیں یا نہ باندھیں امام مالک کی طرح اس کا نماز کے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے نماز کے ارکان و میں ہاتھ ناف پر سینے پر باندھنا شامل نہیں ہے رفا کا دہن کرنا نہ فرائض میں ہے نہ واجبات میں ہے آپ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کے پیچھے جو بہرا بندہ کھڑا ہے اسے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب وہ بندہ دیکھ کے دوسروں کو سمجھ سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ بندہ نابینا بھی ہو اور بھی مرض ہو سکتا ہے تو رفع یدین اس لیے کیا گیا کہ سب کو پتا چل ہے کہ تقبیر الاحرام ہو گئی ہے تقبیر تو تحریم ہو گئی ہے بھی دیکھ لے کیونکہ سن نہیں سکتا لازا دیکھ لے کہ ہو گئی ہے ان اختلافات سے نماز کے ہونے نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں اور جو بات کہی گئی ہے کہ تم جو کام بھی کرو گے رفا دین کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو ایک صحابی دوسرے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو تم جو بھی عمل اس میں کرو گے نا تمہیں اس پر اصحاب رسول کی ایک جماعت مل جائے گی اور تم ان کو فالو کرو گے یعنی رفا یہ دین کرنے والے بھی موجود تھے رفا یہ دین نہ کرنے والے بھی موجود تھے اونچی امین کرنے والے بھی موجود تھے اونچی امین نہ کرنے والے بھی موجود تھے مغرب کی اذان کے بعد دو نفل پڑھنے والے بھی تھے نہ پڑھنے والے بھی تھے حضور نے خود کبھی نہیں پڑھی دوسروں کو پڑھنے سے روکا نہیں تو پتہ چلا کہ اس کو اسلام اور کفر کا معاملہ بنا لینا اس کی بنیاد پر آپس میں نفرت کرنا تو سب سے پہلے ایک مصیبت تو یہ ہوگی جو نئے نئے آتے ہیں نا بیچارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں قدرتی بات ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں جب نئے نئے جاتے ہیں تو ذرا سی بات سے آپ ڈر جاتے ہیں گاڑی ذرا سی خراب ہو جائے پسینے چھوٹ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یار شام تک اس گاڑی کو میں نکالوں کہ کوئی نہیں یار پلاگلا گاڑی اسٹارٹ ہو جو پرانا ڈرائیور ہوتا ہے یہ جو مین اسٹینک ڈرائیور آتے ہیں نا یہ پریشان ہو جاتے ہیں اختلافات کو دیکھ حالانکہ اتنا بڑا معاملہ کوئی نہیں ہوتا دوسرا طبقہ کون سا یہ جو مدرسوں سے پار کے نکلتے ہیں وہ مدرسے کسی بھی فکا سے تعلق رکھتے ہو وہ سلفیوں کے ہوں انفیوں کے ہوں شافیوں کے ہو. ان کی زیادہ تر توجہ اس پر ہوتی ہے کہ اپنے مسلک کا دفاع کرنا ہے ہم نے ہم اسلام کے سپاہی نہیں ہیں ہم امام ابو حنیفہ کے سپاہی ہیں ان کی ساری جد و اس پر ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہنفی بنائیں اب جب آپ لوگوں کو مجبور کریں گے ایک تو یہ کہ تبئی طور پر ہنفی کا بیٹا ہنفی ہوگا باپ کو جس طرح نے دیکھا نماز پڑھتے اس طرح وہ نماز پڑھے گی شافی کا شافی ہوگا یہ تبادر سے چل رہا تھا اچانک دوسرے نے کہا جی تمہاری تو نماز نہیں کوئی نہیں ہوتی تمہاری نماز تو نبی کی نماز سے ملتی ہی نہیں ہے بھائی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے پڑھی ہے تو کیسے نہیں ملتی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی تو پھر تو عشرہ مبشرہ کو بھی جا کے جنت سے نکالنا پڑے گا اس لیے کہ ان میں سے بہت سارے اسی طرح نماز پڑھتے تھے پھر تو عمر فاروق کو بھی نکالنا پڑے گا وہ بھی رفایہ دین کوئی نہیں کرتے تھے تو گڑبڑ ہو گئی بڑی اور اگر ان کی رفا دہن کے بغیر ہو گئی ہے میرے بھائی تو ان کے پڑوس میں مجھے بھی کہیں کوئی فلیٹ مل جائے گا یعنی جب آدمی اس پہ چلتا نہ اسے لازمن کچھ لوگوں کو جب یہ کہتا کہ اس سے نماز نہیں ہوتی تو لازم اسے فتوا دینا پڑتا ہے کہ صحابا کی نہیں ہوئی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس طرح سے کہنا رازا نفرت اور قدورت آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ والا اس نے رفع یہ دہن کی ہے نماز میں اس کے چہرے پہ ناگواری کہ ابھی یہ نماز سے فارغ ہو کہ اب پتہ نہیں اس کا حشر کیا کرے گا ساتھ دیکھا نا مذہب کیا ہے جی حجی علیہ سنت اسنت سنت چرخا کیا کتنے رہے ہو ایسی سنت سنت کرنی ہے تو پچھلی صاف میں کھڑا ہو گیا سب کی نماز خراب کرتے ہیں آپ لوگ یہ قصور کس کا ہے مولوی کا جس نے اسے بتایا نہیں کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے نبی کا نماز پڑھنے کا کس کا قصور ہے اس بندے کا نہیں وہ تو جہات میں رہا ہے تو پتہ ہی کوئی نہیں بیچارے کو سوائے اپنے طریقے کے نماز پڑھنے کے اسے اور کچھ طریقے آتے نہیں ہم نے دیکھا کہ جی لوگ پاکستان میں بیٹھ کے نفل پڑھتے وہ ساری نماز کھڑے ہو کے پڑھتا ہے وطروں کے بعد ٹانگ کو فالج ہو جاتے سارا دن پیلوں میں بھینسوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے وطروں کے بعد نفل پڑھنے کے لیے بیٹھ وہی سمجھتا ہے کہ وطروں کے بعد بیٹھ کر نفل پڑھنے چاہیے فرض ہے بیٹھ کر پڑھنا نفل اب دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطروں کے بعد نفل بیٹھ کر پڑھے ٹھیک لیکن یہ خیال کوئی نہیں آیا کہ حضور نے اس سے پہلے چھ سفارے بھی پڑھے ہیں تو نے تو نا تعینہ کل کو سر سے پڑھی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت ساٹھ سال تھی اور 20 سال کا جوان ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا جور درد کر دے تھے تو سارا دن کنکریٹ کرتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے پڑھتے صحابہ کو دے کر فرمایا تم بیٹھ کر پڑھتے ہو جاتی ہے لیکن اجر آدھا ملتا ہے سوائے معذور کے جس کے پاس کوئی عذر ہے اس کو اللہ پاک پورا اجر دے دیتا ہے ورنہ جو قیام چھوڑ کے پڑتا ہے قیام کا دل تو نکل گیا نا آپ تو بیٹھے ہوئے قیام تو کیا وہ جہاں آ کے بھی بیٹھ کے پڑھتے آپ ان کے نالج میں نہیں اور پر بدو پریشان ہوتے ہیں اس بندے کو کیا ہو گیا وہ جا کے پوچھتے ہیں تو مریض کیوں مشکل ہو کہتے نا الحمدللہ للہ زین تو بیٹھے ہوئے کیوں نہ اب وہ یہ جی سمجھتا دیکھیں یہ کسور کس کا مولوی کا دوسرے طریقے کی ہوا نہیں لگنے دیتے اپنے مقتدیوں کو کہ یہ طریقہ بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اگر یہ جو ذہنی وسط آئے گی نا کشادہ کلبی آئے گی پہلے ٹرانسفارمر میں آئے گی مولوی میں پھر آگے ڈی بی میں جائے گی اگر مولوی کچھ آدھا زین کچھ آدھا دل نہیں ہوگا روحانی دولے کا چوہا ہوگا وہ تو ایسی ہی پبلک تیار کرے آپ دیکھیں نا آپ ہماری مسجد میں رفا دین کرنے والے بھی موجود ہیں آمین بلجار کرنے والے بھی موجود ہیں آپ سنتے ہیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں میں چھوٹی سورت پڑھتا ہوں میرے ساتھ رکوع میں بھی چلے جاتے ہیں فاتحہ بھی کوئی نہیں پڑھتے پیچھے دوسری طرف وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ امام کی فاتحہ مختدی کی فاتحہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا نہ لہو امام فکرا تو لہ جس کا کوئی امام ہوتا ہے تو امام کی کرات مختدی کی کرات کنسیڈر ہوتی ہے امام کی غلطی مقتدی کی غلطی کنسیڈر ہوتی ہے سجدہ غلطی مولوی سے ہوتی ہے سجدہ صاحب آپ کرتے ہیں اور آپ سے غلطی ہو بھی جائے تو سجدہ صاحب کوئی نہیں چونکہ امام سے نہیں ہوئی اور نماز میں امام کی نماز کا خیال رکھا جا رہا ہے جو آگے مسلح پہ کھڑا اس وقت وہ آپ کا امام ہے جس طریقے سے وہ وطر پڑتا اس طریقے سے بتر پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح بھی پڑھے گنجائش موجود ہے ایک بھی پڑھا ہے تین بھی پڑھیں پانچ بھی پڑھیں سات بھی پڑھیں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں بیس تراوی ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں آمین بلجار بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے فقہ ان کی دوسری ہے بیسویں تراوی تک پیچھے کھڑے ہیں کیوں آخر کوئی نالج میں کوئی چیز آئی ہے نا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تراوی کی رکتوں میں ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے جو حضرت عاشقہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ جو آٹھ رکتوں والی حدیث ہے وہ تہجد کی حدیث ہے وہ حضور کے ساتھ مسجد نہیں آئی تھی تین دن حضور نے پڑی نا مسجد میں باشا صدیقہ نہیں آئی تھی. انہیں کیسے کتنی پڑی حضور نے تھاک لگے ہوئے لوگوں کی وہ تو اپنے حجرے کی نماز بتا رہی ہیں اور حجرے میں حضور تجد پڑھا کرتے تھے جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث روایت نہیں ہے کہ کتنی رکتے تھیں کسی صحابی نے بیان نہیں کیا کہ حضور نے ان تین دنوں میں کتنی رکعتیں مسجد میں پڑھی تھیں روایت تو مسجد کی لانی چاہیے تھی نہیں کہ مسجد میں حضور نے کتنی پڑی کوئی روایت نہیں ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا فرسٹ ہینڈ ذریعہ کیا رہ گیا تھا صحابہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عن ایک امام کے پیچھے مقرر کیا اس سے پہلے ایک امام نہیں ہوتا تھا اپنی مرضی سے پڑھتے تھے مسجد میں پڑھ رہے ہیں, ایک رقوم ہے دوسرا سجدم ہے تیسرا قیام ہے چوتھا تہیات پڑھ رہا ہے انہوں نے ایک امام کے پیچھے سب کو کھڑا کر دیا بیس رقص مقرر کر دی ہر رقص میں دس آیات قرآن پڑا جائے اس طاشمی کو قرآن ختم ہو جاتا ایک صحابی نے چھوٹا ہو یا بڑا اعتراض نہیں کیا اجماع صحابہ ہو گیا اس پر نبی کے بعد صحابی کا عمل ہو جو تو یہاں تو سارے صحابہ مجتما ہو گئے ہیں اس پہ اور اس کے بعد آج تک ہیرامین میں بیس ہی پڑھائی جا رہی ہیں دس کے بعد بے شک امام بدلی ہو جائے ڈرائیور بدلی ہو جائے سواریاں تو وہی ہیں نا منزل تو وہی ہے جانا تو صحیح سمجھ سکی ہے منزل تو بیس ہی ہے نا ڈرائیور بدلی ہوا ہے پبلک تو بیس پڑھ رہی ہے جو آگ پڑتا ہے وہ آٹھویں میں کہتا ہوں چھ پڑھ کے بھی جا سکتا ہے اگر تھک گیا تو یہ اسی لیے تو سنت رکھا گیا فرض نہیں کیا گیا جس خدشے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رات نہیں پڑی تھی صحابہ کھنگاتر چھت آنکھ لگ گئی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور فجر کی اقامت کے بعد تشریف لے کر آئے فرمایا میں تمہارے کھنگورے سن رہا تھا لیکن تمہارا شوق دیکھ کے میری بصیرت کہہ رہی تھی کہ اگر آج میں نے پڑھ لی نا تو یہ فرض ہو جائے گی تم پر اور میری امت مشقت میں پڑ جائے گی آج مولوی نے وہی فرض کر دی ہے جس خدشے سے حضور نے چوتھی رات نہیں پڑھی تھی ہم نے وہ خدشہ پورا کر دیا یعنی بیچ کے سوا ہوتی نہیں تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ سب سے زیادہ وسط مولوی کے ذہن میں آنی چاہیے ہمیں جب تعلیم دی جاتی ہے تو ساری فکیں لائی جاتی ہیں سامنے لیکن وسط قلبی کے لیے نہیں ان پر اعتراض کرنے کے لیے دیکھیں آپ منکرات کی ایک لسٹ بناتے ہیں زہر کی ایک لسٹ بناتے ہیں تو کھانے کے لیے نہیں اس سے بچنے کے لیے کہ یہ یہ یہ, یہ چیزیں ان کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں یہ جو مدارس میں فکا پڑھائی جاتی ہے وہ اس لیے پڑھا کے پڑھائی جاتی ہے کہ تم بھی بچو عوام کو بھی بچاؤ ان سے اپنے مسلک کی خدمت کرو مسلک کے حقہ کی اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھ لیا جو حشر امت کا ہے یہ وہ ارادی اختلاف کہ ایک اختلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے پیدا کی ہے ایسے کر لیا کبھی ایسے آپ کا دل کرے کبھی ایسے کر لیں کبھی ایسے کر نہیں کرتے ایک طریقے پہ آپ چل رہے ہیں دوسرا کر رہے ہیں اس سے آپ کا وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے بھائی میں کہتا ہوں جو آپ کر رہے ہیں میں بڑی بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہوں صحابہ کرتے آئے ہیں کر کے جنت میں چلے گئے رضی اللہ عنہ ہو گئے ہوں اللہ ان کی نمازوں سے راضی ہے چاہے انہوں نے رفا یہ کیا یا نہیں کیا لیکن جو آپ کر رہے ہیں اس سے کر کے آپ اپنا دل ٹھنڈا کریں اطمینان رکھیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں اور جس طریقے سے دوسرا پڑھ رہا ہے اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کریں وہ بھی نبی کی سنت ہے اس سے نفرت مت کریں اس نفرت کے نتیجے میں وہ اختلاف آتا ہے جو امت کو باہم لڑا دیتا ہے جسے جس حضور نے فرمایا وہ اصل بہ اللہ پاک نے بھی قرآن حکیم میں کہا ہے کلفار اللہ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فاق اللہ و اسلح جا آپس کے معاملات کو درست رکھو آپس میں عداوت مت ڈالو جس طرح تمہارے رنگ مختلف ہیں اور وہ عداوت کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے اور تمہارے علاقے مختلف ہیں نسلیں مختلف ہیں قومیں مختلف ہیں اب کوئی آدمی اگر کسی جٹ کے پاس جو ہے وہ ایک بڑی کتاب لے کر چلا جائے کہ یہ دیکھو بڑی اعلی قوم کی کتاب میں لے کر آیا ہوں یہ افریدی ہیں تو تم افریدی بن جاؤ وہ کتنے بھی دلیلیں دے وہ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا یہ قدرتی اختلاف ہے اس اختلاف کو نفرت میں تبدیل نہیں کرنا اسی طرح جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم دو کام ایک کام کو دو طریقوں سے کیا ہے کوئی مائی کا ان طریقوں کو مٹا نہیں سکتا وہ میرے نبی کے طریقے اور رب کی گارنٹی میں ہیں دل جلانے والے بے شک دل جلاتے ہیں نا اسے لیکن مٹا نہیں سکتے اس طریقے کو تو یہ اختلاف فطری اختلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مناسب سمجھا کیا اور امت کے لیے رستہ کھول دیا جو جس طریقے کو فالو کرا تم نے بھی اچھا کیا تم نے بھی اچھا کیا اسی طرح وہ آپ حدیث سنتے بڑی مشہور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا ہراول دستہ بھیجا بنو کریزا کی طرف ان کا محاصرہ کرنے کے لیے تو ان سے کہا کہ دیکھو تم نے اصر کی نماز بنو کوریزہ میں جا کے پڑھنی ہے لاتنا حیدم تم میں سے کوئی نہ پڑھے بالکل نہ پڑھے اللہ اصر کی نماز اللہ مگر بنو بنوکریزہ میں اتنی تاکید کے ساتھ رستے میں پہنچے اصر کا وقت ہو گیا اختلاف ہو گیا کچھ لوگوں کی رائے یہ بنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہمیں ٹائم بتا رہے تھے اس زمانے میں گھڑیاں ہوتی تو حضور کہتے کہ سوا چار بجے تک پہنچ جانا ہے تم نے نماز کا نام نہ لیتے کیونکہ گھنٹے کوئی نہیں تھے گھڑیاں کوئی نہیں تھیں تیروں سے ناپا جاتا تھا زیادہ وہ کر گئے ہیں کمر مجھ سے شام کا پیسے کٹیں گے چار پیر انتظار کے تب یہ تیروں سے ناپا جاتا تھا نمازوں سے ناپا جاتا تھا آپ قرآن حقیمت دیکھیے جب یہ کہا گیا کہ کس وقت آپ کے میرم بھی داخل نہیں ہو سکتے کن اوقات میں تو ان اوقات کو یس لے کو ملازین ملاقات ایمان کم و اللہ دین لم اب لوگ امرات من قبل سلاۃ الفجر وحین سلاۃ الشاہ نمازوں سے ٹائم اللہ پاک نے ناپ کے بتایا نا کہ ان کے درمیان مت آئے یہ نہیں کہا کہ نو بجے کے بعد مت آئے ڈھائی بجے کے بعد دن کو مت جائیں بعد زور کا نام لیا ایک گروپ کی یہ رائے بنی کہ حضور نے اصل میں ٹائم بتایا تھا نماز کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نماز کا وقت ہو گیا اللہ پاک نے وقت پر فرض کیا کانت المؤمنین کتاب موقو تھا لہٰذا ہمیں پڑھ لینی تھی دوسرے نے کہا نہیں حضور نے فرمایا کہ نہیں پڑھنی ہماری ہوگی نہیں لا سلی اللہ نہیں پڑھنی ہرگز نہیں پڑھنی وہاں تک پہنچے نماز قضاء ہو گئی تھی ایک گروپ نے پڑھ لی ایک نے نہیں پڑھی وہاں جا کے انہوں نے پڑھی معاملہ جب ہو گیا بنو کریزا والا حل ہو گیا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اب وہ ان کے اندر ایک خلچ تھی ہماری زبان میں کہہ ہیں خود ختنی لگی ہوئی تھی کہ نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی نماز ہوئی ہے کہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ جب آپ نے ہمیں بھیجا تھا تو وہ نماز اثر کا ذکر کیا تھا نہیں پڑھنی تو ان میں سے ایک گروپ نے تو وہاں پڑھ لی اور انہوں نے کہا کہ حضور نے اصل میں ہمیں ٹائم بتایا تھا نماز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اور ہم نے تو وہاں نہیں پڑھی ہم نے تو پھر وہاں جا کے پڑھی ہے جہاں آپ نے ارشاد فرمایا تھا اور اس وقت تو نماز کا ٹائم نہیں تھا نکل گیا تھا آپ نے فرمایا تم اصب تم تم دونوں نے ٹھیک کیا تم دونوں نے میرا حکم مانا وہ میرے مقصد کو پا گئے تم نے میرے الفاظ کو فالو کیا ہے دونوں نے میری اطاعت کی آپ دیکھیں مغرب کی نماز ہمیں کہا گیا مغرب کب ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ چالیس منٹ اس کا ٹائم ہوتا ہے پینتالیس منٹ زیادہ سے زیادہ اس کا ٹائم پھر اشاء کا شروع ہو جاتا ہمیں حضور نے فرمایا قرآن میں نہیں آیا حضور نے ہمیں فرمایا کہ عرفات میں تم نے مغرب نہیں پڑھنی مزدلفہ میں پڑھنی رش زیادہ ہے لوگ ڈھائی تین بجے جا کے پہنچتے ہیں مزدلفہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں مغرب پڑھتے ہیں اور ڈھائی بجے کون سی مغرب ہوتی ہے بھائی صاحب فرمایا میرے نبی نے کہا نا یہاں جہاں ہم پہنچے تو ہماری مغرب ہوئی کزا کے الفاظ نہیں کہیں کزا نہیں مغرب پڑھنی مزدلفہ میں رات کو ڈھائی بجے بھی ادا پڑھنی ہے ان کو بھی حضور نے اسی طرح کہا تھا ان کی بھی ہو گئی تھی. تو حضور نے فرمایا دونوں نے میرے مقصد کو پایا یہ جو اختلاف رائے ہے یہ صحابہ میں بھی رائے تابعین میں بھی رائے ہے تب میں بھی رہا میں نے آج نماز پڑھنی شروع کی اللہ پاک نے توفیق دی ہے ایک کتاب میں نے پکڑ لی اور میں کہتا ہوں کہ عمر فاروق کی نماز بھی میں درست کر دوں عبداللہ اپنے مسعود کو بھی رفع یہ دین کروا دوں میں اور جب ان سے کہا جائے انہوں نے نہیں کیا کہ ان کو چھوڑو تم بھائی یہ چھوڑو کیوں یہ تو جنت میں چلے گا یہی کچھ کرتے کرتے گارنٹی موجود ہے تو ہمیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے لہذا اختلاف ایک ایسی فطری چیز ہے جو صحابہ میں موجود رہا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کو دو طریقوں سے کیا ہے تو اس میں سے کسی طریقے کو کوئی مولوی بتا نہیں سکتا چاہے کتنی زوردار تقریر کرے جب اس کو مٹا نہیں سکتے تو پھر تمر کا ڈال سکتے ہو مسجد ڈسٹرب کروا سکتے ہو آپ اندازہ کریں ہندو جو ہوتے ہیں نا ان کے چونکہ بھگوان الگ الگ ہے نا ہر بھگوان کا ہر دیوتا کا اپنا مندر ہے اس کی عبادت کہیں اور نہیں ہو سکتی یہ جو مسلمان قوم ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا وہ جو مسجد ہے نا اس مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ اس سے مراد یہ مسجد مخصوص مسجد نہیں موس اس سے مطلب نہیں اس سے مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ اسی لیے ماتھے کو مسجد بھی کہتے ہیں جو سجدے جس سے سجدہ ہوتا ہے یہ ہم ہی دنیا میں نظر آتے ہیں کہیں ایئرپورٹ پر کہیں فٹ پاتھ پہ جناب ویلی دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ کو یہی قوم نظر آئے گی جہاں وقت آتا اینا اینما تک تم جہاں کہیں بھی ہو تمہاری نماز ہو جاتی تو یہ ایک وسط ان کے یہاں یہ ہے کہ جس کا مندر ہے اس کی اگنی دیوی ہے لکشمی دیوی ہے दुर्गा دیوی ہے کالی دیوی ہے ان کی عبادت صرف ان کے مندر میں ہو سکتی ہے ایک دیوی کی عبادت دوسری دیوی کے مندر میں نہیں ہو سکتی की دیوی کی नहीं میں نہیں ہو سکتی लक्ष्मी لکشمی میں نہیں ہو سکتی اب ہمارا کیا حال ہو گیا گھر کے ساتھ جڑی ہوئی مسجد ہے دوسری فکا کی سلفیوں کی ہے یا انفیوں کی ہے سیلفی چار ہے یہ خناس کس نے بنایا اس کے مولوی نے ان میں بھی بڑے بڑے جائل ہیں جو پچھلے سالوں کو جہنم میں پہنچائے بغیر جن کو آرام نہیں آتا سات مسجد ہے سلفیوں کی ہے ہنفی چار چوک راجا بازار جا کے پڑے گا اس کی یہاں ہوتی وہاں کوئی اور خدا ہے بھائی قبلہ کوئی اور ہے ان کا سورہ فاتحہ ان کی کوئی اور ہے تو یہ وسط کس نے بھرنی تھی مولوی صاحب نے قوم میں وسط لیڈر کو بھرنی ہے نا تو لیڈر جنگیں کروا دیتے ہیں ہٹلر نے قوم کو مروا دیا نا آج تک پوری دنیا اس عذاب سے گزر رہی ہے اسی طرح یہ حضرات اس اختلاف کو یہ پھر بندے پیٹنٹ کروا لیتے ہیں اپنے بندہ ادھر چلا گیا میں مولوی صاحب کے پاس گئے سلفی مولوی صاحب تھے سلام تو آگے انہوں نے مولوی صاحب نے ہلکا تین انگلیاں آگے کر دی سلام کر کے بیٹھے تو دوسرے بندے نے جی اپنا بندہ ہے وہ پھر اٹھے اٹھ کے پھر جپی ماری پھر ذرا کٹ کے ملو گے میں تو سمجھا شاید انفی ہو اختلاف وہ آخر الحمدللہ رب نے